قرآن کے مطالعے سے یہ آتا ہے کہ آخرت میں لوگ تین قسم کے لوگ ہوں گے ایک تو وہ جو جہنم میں جائیں گے آگ میں جلیں گے ایک تو وہ لوگ ہیں دوسرے لوگ جو جنت والے ہیں ان کے بھی دو ان کے دو گروہ ہیں اسے اسے دو جنتیں ہیں جنتان قرآن مجید میں آیا ہے دو جنتیں تو ایک ہے جن کو مختصر کہا گیا ایک ہے جن کو اسابقون اس کہا گیا مختصر اور اسابقون اس دو گروہوں کے جنتیوں کے مختصر کا مطلب یہ ہے کہ نارمل طریقے سے آپ خدا کے آم کو پورا کریں اور اسابقون اس وہ جو بڑھ بڑھ کے آپ خدا کے معاملے میں بڑھ بڑھ حصہ لیں تو قرآن سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ دیکھے ایک آیت ہے سورہ التحریم کی کہ امراط فرعون نے دعا کی تھی کہ ربلی رب بیتن ایندر کفل جنت خدایا اپنے پاس بے لیے جنت اپنے پاس بل جنت میں ایک جگہ دے دے رب میں لئے بیتن اند کا فل اور دوسرا جو ہے سورہ سورہ امبیا میں ہے الاائے کانہ مبادون الاائے کانہ مبادون اس سے میں نے نکالا ہے کہ ایک ہے یعنی مباد ان نار کیٹیگری مباد علی نار مانے آگ سے دور رہیں گے آگ ان کو نہیں چھوئے گی آگ سے بچے رہیں گے وہ مباد مانے دور والے تو ایک ہے مباد علی نار کیٹیگری ایک ہے ان د لا کیٹیگری جنتیوں کی دو کیٹیگری ہے مباد علی نار کیٹیگری اور ان د کیٹیگری یعنی ان د کیٹیگری وہ ہے جو جن کو خدا کے پڑوس میں جگہ ملے گی خدا کے نیبرہڈ میں جگہ ملے گی اور نار وہ ہے جن کو کہ پڑوس تو نہیں ملے گا لیکن کو تکلیف بھی نہیں ہوگی عذاب بھی نہیں ملے گا ان کو جیسے آپ کسی ملنے جائیں کسی بڑے آدمی سے تو آپ کو کہیں اگر آپ کو کم مانتا ہوگا تو کسی جگہ آپ کا انتظام کر دے گا وہاں جا کے رہی آپ اور آپ کے اس کے بہت پیارے دوست ہوں تو خود اپنے پاس ٹھہرائے گا ان آپ کو آپ سے باتیں کرے گا آپ سے کھائے پیے گا آپ سے اٹھے بیٹھے گا آپ سے ایکسچینج کرے گا بالکل اپنے پاس رکھے گا وہ اور کوئی دور کا آدمی ہے تو کہیں ٹھہرا دے گا اس کو تو جنتیوں کی دو کیٹیگری ہوگی ایک وہ جو مباد ع نار ہے جہنم سے دور کہیں ان کو دے دیا گا آرام سے رہیں گے وہاں پر وہ ایک جو ان دا لا کیٹیگری جو اللہ کے پڑوس میں رہیں گے آپ غور کیجئے کتنا فرق ہے دونوں میں کتنا فرق ہے دونوں میں اب آپ کے حوصلے کی بات ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں دونوں میں کس کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں کس کیٹیگری میں آپ رہنا چاہتے ہیں مباد علی نار کیٹیگری میں یا ان دا لا کیٹیگری میں میں آپ کے ساتھیوں بھی یہی اسپرٹ بھرنا چاہتا ہوں اند اللہ کیٹیگری میں شامل ہوں ہمارے ساتھی